اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کے اول سے آخر تک ایک سی ہے دوہرے بان والی اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنی رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں آدن خدا کی طرف رغبت میں یہ اللہ کی ہدایت ہے را دکھائے اس سے جسے چاہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی را گینی والا نہ ہو